بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے قد سمی اللہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے قول اللہ تھی اس عورت کی بات کو تجا دلو کا جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی فی ہا اپنے خامد کے بارے میں وہ تشتقی اور شکوہ کر رہی تھی شکایت کر رہی تھی الاح اللہ, اللہ کی طرف اللّہ اللّہ تعالیٰ یسم عل سن رہا تھا تحابر ماں تم دونوں کی گفتگو کو تم دونوں کے محاوروں کو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے بصیر خوب دیکھنے والا ہے اللہ دینہ وہ لوگ یداہرہ جو دہار کرتے ہیں منکم تم میں سے من منسام اپنی بیویوں کے ساتھ ماں ہنہا نہیں ہیں وہ اما ہاتم ان کی مائیں ان اما نہیں ہیں ان کی مائیں اللہ مگر وہی ولد جنہوں نے ان کو جنا ہے و انحملہ اقولون اور بے البشک وہ کہتے ہیں من القول بری بات وضورا اور جھوٹ وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علوغً بہت زیادہ بخشنے والا وقور نہایت مواف کرنے والا ہے یا اللہ عات مواف کرنے والا ہے وفور بخشنے والا ہے درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے اللہ دین اور وہ لوگ جو ظاہر ہونا جو ظہار کرتے ہیں منساحیم من اپنی بیویوں سے ثم پھر وہ لوٹتے ہیں رجوع کرتے ہیں اس چیز سے لما کالو جو انہوں نے کہی فتحریر و راکا تو ایک گردن آزاد کرانا ہے من قبل اینتماس سا ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے رالی کا تو یہ تم اس کی وسیعت کیے نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ واللہ تعالی بما ماتا ملونہ خبیر جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے خملب عجیب پھنس جو نہیں پاتا پھنس یا مشہرئینی تو دو مہینے کے روزے مسلسل من قبل عیتما سا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں لم يستطع شخص طاقت نہیں رکھتا تو چھے کو کھانا کھلانا ہے باللہ تاکہ تم ایمان اللہ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر وطل کا حدود اللہ ہی اور ہی اللہ کی حد ہیں اور القافرین اور کے علیم ہے ان اللہ دینہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی وارا سولہ ہو اور اس کے رسول کی کوبی تو وہ ذلیل کیے جائیں گے یا رسوا کیے گئے ہیں جائیں گے کما کو تو اللہ دینا جس طرح کے رسوا کیے گئے وہ لوگ من قبل ہم جو ان سے پہلے تھے وقد انزلنا اور بتا تحقیق ہم, تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات واضح آیات وللکافرین اور کافروں کے لئے عذاب مہین رسواق عظیم یوم یبعتهم اللہ جمیعہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا فینبئہم فجھ ان کو خبر دے گا بما عمیلو اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے کیا احصاہ اللہ اللہ نے اس کو ضبط کیا ہے یا اس کا احاطہ کیا ہے گن رکھا ہے اس کو و نسو اور وہ اس کو بھول گئے ہیں واللہ اللہ اللہ تعالیٰ علاق شہید ہر چیز پر گواہ ہے علم طرح کے تون نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ یا علم کے بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے مافِ سماواتی و ما فل جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ماقوہ تلاختِ نہیں ہے کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی اللہ ہوا خابم مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے والا خمسا تین اور نہ ہی پانچ کی اللہ ہوا سادش ہوں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے والا ادنہ مندانی کا والا اکثرا اور نہ ہی سے کم اور نہ زیادہ اللہ ہوا معم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوں وہ جہاں بھی ہوں سمع ينبئهم فيربون کو خبر دیتا ہے بما عملوا اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیا یوم القیامت ی قیامت کے دن ان الله بكل شین علیم یقینا اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ الم ترى الذین نهوا عن النجوى کیا تو نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے سرگوشی سے ثم يعودون لما نهوا عنه پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے وہ منع کیے گئے سرگوشی کرتے ہیں گنا اور سرکشی کی معاشیت رسولی اور رسول کی نا قربانی کی وہ ادا جا کا اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں حو کا تو وہ تجھ سے سلام کہتے ہیں بھی مالم یو کا بھی جس کے ساتھ اللہ نے تجے سلام نہیں کہا یعنی وہ السلام علیکم کے بجائے اس سلام علیکم کہتے تھے۔ فِي اور وہ یقولون فی انفسہم رو کہتے ہیں اپنے دلوں میں لولا يعذبنا اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ تعالی بما نقول اس وجہ سے جو ہم کہتے ہیں حسبهم جہنم کافی ہے ان کو جہنم یسلونھا میں داخل ہوں گے فبئس المصیر پس برا ٹھکانہ ہے یا ایو اللہ دینہ آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ادا تنا تم جب تم سرگوشی کرو فلا جاؤ بال اکمی وبان تو گناہ اور زیادتی کی سرگوشی نہ کرو معاشی رسول اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو و تنا جاؤ اور تم سرگوشی کرو بال بر و تقوا نیکی اور تقوی کی و تقل اللہ دی اور اس اللہ سے ڈر جاؤ الفروم جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے ان منجو من شعیطان یقیناً سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے لیا ارض اللہ دینا آمانو تاکہ غم زدہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں والے عیصہ بغار ریمس آ اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والا ان کو کچھ بھی اِلَّا بِإذنِ اللہ بھی اتنے اللہ مگر اللہ کے حکم سے وہ اللّہ فل تو علم اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مؤمن امن توکل کریں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا قیر لکم جب تم کو کہا جائے تفسحو فی المجالیسی مجلسوں میں کھل جاؤ ففسحو تو کھل جایا کرو یفسح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لئے فراخی کرے گا و اذا قیر انشوزو اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ یا چلے جاؤ فنشوزو تو اٹھ جایا کرو یا چرے جایا کرو یرفع اللہ الذینہ بلند کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آمنو منکم جو تم میں سے ایمان لائے واللہ ذینہ اور ان لوگوں کو اوت العلمہ جن کو علم دیا گیا درجات درجوں میں واللہ واللہ تعالیٰ بما تعملونا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے یا ایو اللہ دینہ آمن و اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا نہ جئی تم رسولا جب تم سرگوشی کرو رسول سے فقت بین یدین بینہ پس پہلے کرو اپنی سرگوشی سے سدا ستا تن کا یہ خیر اللہ کم بہتر ہے تمہارے لیے وہ اطہر اور زیادہ پاکہ ہے فعلم تاجدو بس اگر تم نہیں پاتے فل بس پس شک اللہ تعالی غفور الرحیم کو بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اش وقتم کیا تم ڈر گئے ہو ان من کہ تم آگے بھیجو یدین جو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ لم تفالو پس اگر تم ایسا نہیں کرتے بتاب اللہ علیکم اور اللہ نے تم پر تمہارا رجوع کیا یا تم پر مہربانی کی فاطی مصلاطاپس نماز قائم کرو وہ آت و زکوۃ اور زکوٰۃ زکاعت ادا کرو وہ عطی اللہ و ہو اور اطاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر ماتا بالون اس چیز کو جاننے والا ہے اس چیز کی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اللّہ دینا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف تولو قوما جنہوں نے ایسی قوم کو دوست بنایا غدب اللہ علیہم کے جن پر لکا غدب ہوا ماہم منکم نہیں ہیں وہ تم میں سے ولا منہم ورنہ ان میں سے ویحلفون علی القادبی اور وہ قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ کی وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں عد اللہ اغاب شدیدہ اللہ نے تیار کیا ہے ہم کے لیے سخت عداب انہم سا اماں کا عمل یقیناً برا ہے جو وہ کرتے ہیں اتقاد و جنتا جنتن انہوں نے بنایا ہے اپنی قسموں کو ڈھال فسد عن انصبى اللہى تو انہوں نے روک دیا ہے اللہ کے راستے سے فلاہم عذاب و پسند پس ان كے ليے ہے لن تغنی عنہم انبالہم ہرگز کیفائیت نہیں کریں گے ان کو ان کے مال ولا اولادہم ورنہ ان کی اولادیں من اللہ اللہ سے شہیئن خوش بھی اولائی اصحاب ناری یہ آگ والے ہیں ان کی ہاں خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یوم یبعتهم اللہ جمیعہ اس جن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا سب کو فون اللہ اس کے لیے قسمیں اٹھائیں گے کما وہ تمہارے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ خبردار ہم بے شک وہ ہی جھوٹے ہیں اس طرح شعتان غالب آ گیا ہے ان پر شیطان ف انصا ذکر اللہ اس نے بلا دیا اللہ کا ذکر اولا کا حضب الطان یہ لوگ شیطان کا لشکر ہیں اللہ خبردار حزب شیطان, الفاسرون, شیطان کا لشکر خسارہ پانے والا ہے رسولہ یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اولا فی الدلین وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں کا طب اللہ لکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے انا و رسولی یقیناً میں غالب ہوں گا میں اور میرے ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ طبی عزیز بڑی قوت والا ہے بہت زیادہ غربے والا ہے لاتاجر و قومن يؤمنون بالله الاخر آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو جو ایمان لاتی ہو اللہ پر اور آخرت والے دن پر دونہ کے محبت رکھیں من اس آدمی سے ہاتھ رسول ہوں جس نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی وا آبا اگر ان کے آبا او ابنا یا بیٹے او اخوانہم یا بھائی اور ایشی اراتا ہوں یہ ان کا خاندان اولائی کا یہ لوگ ہیں فی قلوبہم قلوبان لکھا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان و ایادہ ہم ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ وہ علخل جن اور ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں تجری چلتے ہیں منتخب الانہار اس کے نیچے سے دریا قاردین نقیحہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ رب عن اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی اولا کا حزب اللہ اللہ کا لشکر ہے اللہ خبردار ان حزب اللہ هم یقیناً اللہ تعالی کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے